اور ان کی کہاوت جو اپنی مال اللہ کی رضا چاہنی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی دل جمانی کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ رتیزم پر ہو اس پر زور کا پان پڑا تو دامی میں ولایا پھر اگر زور کا میں اسے نہ پہنچی تو اس کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے